اللہ علّہ صحمد علیہ محمد السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح الباقی تمام بصور موجود اور سامین کو شموسن باقی سلامت کرتے ہیں اور چونکہ ہمارا صلاح دساں اصول اعتقادیہ میں سے وہ مختصر کتاب چاہ جو کہ بنداخ نے تعرف کیا تھا عقائد نبشہ سوالاً و جواباً کی صورت میں سوال جواب میں ہمارا عقائد تو اس کتاب میں سے درس نمبر سات حضرت کے مبارکانوں تک پہنچا رہا ہوں اس درس میں جو ہے روعیت لاہی پر عقیدہ کا مسئلہ یہ کتاب کا باب نمبر سووم ہے تو روعیت لاہے پر عقیدہ کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو انسانی آنکھ دیکھ سکتا ہے نہیں دیکھ سکتا ہے ہمارے میں اللہ کو دیکھنے کی طاقت ہے یا نہیں ہے اس موضوع پر سوال جواب ہے تقادم شاثر نے بات تفصیل سے بیان فرمایا ہے اور بندہ کہ نے اس باب میں جو ایک مختصر سوال کی صورت میں اس کا جواب دو سوالوں میں یہ بہف مکمل کیا ہے تو سوال نمبر انیس ہے سلسلے سوالات میں سے عقائد کے حوالے سے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو انسان کی یہ ظاہر آنکھیں دیکھ سکتی ہیں یا نہیں ہاں یہ ایک سوال ہے اس پر بھی امت اسلامی کے اندر بہت بڑے اختلاف ہوئے بعض نے کہا ہے دیکھ سکتے ہیں بعد نے کہا نہیں دیکھ سکتے ہیں بعض نے کہا آخرت میں تو دیکھ سکتے ہیں دنیا میں نہیں دیکھ سکتے ہیں بعد نے کہا یہ آنکھیں تو نہ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں نہ آخرت میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس پر کافی گفتگو ہوا ہے لیکن اختلافات محمد کے اندر مسلمانوں کے اندر علم کلام میں لیکن حضرت شاست محمد نوش اس میں اس باب میں اپنا ایک منفرد نظریہ رکھتے ہیں آ فرماتا ہے جواب فرماتے ہیں چونکہ انسان کی یہ ظاہری آنکھیں صرف محسوسات اور حسی چیزوں کو دیکھ سکتی ہے محسوسات وہ محسوسات وہ چیزیں جن کو انسان دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں سو سکتے ہیں لمس کر سکتے ہیں چکھ سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو محسوسات بولتے ہیں نہ ہوا سے خمساہ کے ذرائع سے درکی جانے والی چیزیں تو فرماتے ہیں چونکہ انسان کی یہ ظاہر آنکھیں صرف محسوسات اور حسی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی محسوس چیز نہیں ہے ہاں جی لہٰذا چونکہ محسوس نہیں ہے ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے کی جانے والی ایسی ذات نہیں ہیں وہ ذات ان چیزوں سے بلند و برتر اور ذات ہیں لہذا ہماری یہ ظاہر آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں ہاں جی ظاہر آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی چنانچہ اللہ تعالی نے خود اپنے کلام مجید میں اعشاد فرمایا سورع عائد نمبر ایک سو تین میں فرماتے ہیں لا یعنی بشری آنکھیں جو ہے اسے نہیں پاتیں یعنی نہیں دے سکتے لیکن لات ادرک السار یعنی انسانی آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ پاتے لیکن وہ ہوا ادرک السار اور وہ آنکھوں کو پا لیتا ہے اللہ تعالیٰ انسانی آنکھوں کو اور انسان یہاں آنکھوں, آنکھوں کو پا لیتا ہے زمرات آنکھیں جن جن چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں اور حتی انسان کے قوت بصارت کو بھی اللہ تعالیٰ دیکھ لیتا ہے انسان نہیں دیکھ سکتے تو لہذا جو ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا انسانی آنکھیں اس کی ذات کو نہیں پا سکتے اس کے ذات ان چیزوں سے بلند و تر ہے کہ ہم ہوا سے ہمسا کے ذریعے سے اس کو تر کر سکیں تو یہ ایک بات یہ کہ انسان کی یہ ظاہری آنکھیں اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قوت نہیں یعنی یہ اللہ کی کمزوری نہیں ہے یا یعنی انسان کی اس آنکھ کی کمزوری ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ نہیں پاتے جس طرح ہم بہت سے تیز روشنی کو ہم نہیں دیکھ سکتے سورج کو جب دو تیز دوب ہو تو ہم تھوڑی دیر کے لیے نہیں دیکھ پاتے ہیں تو یہ سب تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ادنا سے معلوم ہے وہ عظیم ذات کی تو لہٰذا اس کی ذات یعنی ہاں جی اس کی ذات گرامی انسان کی یہ ظاہر آنکھیں میں طاقت نہیں اس ذات کو درک کر سکے اس کو دیکھ سکے اب سوال نمبر 20 یہ کیا اللہ تعالیٰ کی رویت جو ہیں جب یہ انسانی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی تو اور اللہ تعالیٰ کی رؤیت دیکھنے اللہ کو دینا مطلق یعنی ہر لحاظ سے ناممکن اور محال ہے ایک اور سوال اٹھتے ہیں ہے ہی؟ کہ اللہ تعالیٰ کے رؤیت دینا اللہ کو دینا مطلق یعنی مطلق ہر لحاظ سے ناممکن اور محال ہے کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ کو درک نہیں کر سکتا نہیں پا سکتا نہیں دے سکتا تو حضرت جواب میں حضرت شاست ممان الرباء فرماتے ہیں حضرت شاست محمد نوباش علیہ الرحمٰ فرماتا ہے اس لیت خاضیہ میں اصتقاضیہ فرماتے ہیں کہ روعیت الہی یعنی اللہ کو دیکھنا مطلقاً محال اور ناممکن نہیں ہے یعنی ہر لحاظ سے ناممکن اور محال نہیں کیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود خود کو دیکھتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ خود کو دیکھتا ہے خود اپنی ذات کو تو اللہ دیکھ لیتا ہے لہٰذا اس کے مطلب کہ مطلق ان نہیں ہو کیونکہ خود خود کو دیکھ لیتا پر جب خود خود کو دیکھ لیتا ہے تو یہاں جاتے شاس ممن ربا ش نجہ حس کرتے ہیں پر اگر کسی کی بصیرت یعنی اس کی باطنی نہیں کسی کی بصیرت کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے روشن کر دے کسی بصرت کو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے روشن کر دے تو وہ لا محالہ اسے یعنی اللہ کو دیکھ لیتا ہے یعنی انسان کی چشم بصیرت کو اللہ اتنی قوت دے دے طاقت دے دے ہاں جی اپنے نور سے تو طرح اللہ خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے تو اللہ اس کسی بندے ومن کی آنکھ میں اتنی قوت اور اس کی چشم باطن میں ظاہرہ میں تو قوت نہیں ہے سکتا چشم باطن جسے بصیرت کہا جاتا ہے اس کو اللہ اتنی قوت دے دے تو پھر جو ہے وہ تو لام حالا اسین اللہ کو دیکھ لیتا ہے کیونکہ گویا کہ کی حقیقت میں یہاں پر یہ ہوا کہ اللہ نے بندے کی چشم بشرت کو اتنی قوت دی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے چنانچہ حضرت علی, علی علیہ السلام فرماتے ہیں رائے تو اللہ شا سی صبارت کو شرت قادیہ علی متن مطلب فرما ذکر فرمایا ہے رائے اللہ میں نے اللہ کو دیکھا فاروخت ہوں میں نے اللہ کو پہچانا فاوت تو ہوں میں نے اللہ کی پس عبادت کی پھر علی فرماتے ہیں اللہ والی قسم لم آبود رب بل لم آ رہ میں نے ایسے اللہ کی عبادت نہیں کی جس کو میں نے نہیں دیکھا یعنی تجمہ یہ کہ میں نے اللہ کو دیکھا پھر اسے پہچانا پھر اس کی پرستش کی اللہ کی قسم میں نے خدا کو دیکھے بغیر کبھی اس کی عبادت نہیں کی تو یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ کیسے کی چشم بصیرت کو ہیں اتنی جلا باشے قوت باشیں تو وہ چشم بصیرت سے اللہ کو دیکھ لیتا ہے اس لیے یہاں پر جو علی نے دیکھا تو کس طرح دیکھا اسے ظاہرے آنکھ سے دیکھا علی خود فرماتے ہیں چنا جس موضوع پر جب کسی شاہ نے حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اے علی آپ نے اللہ کو کیسے دیکھا کہ آپ نے فرما میں نے دیکھا تو کیسے دیکھا تو آپ نے جواب دیا میں نے اللہ کو اپنی چشمی بصیرت یعنی دل کے آنکھ سے دیکھا نہ کہ ان ظاہری آنکھوں سے تو اس سے معلوم ہے کیونکہ انسان کی یہ ظاہر ہیں وہ ہاں جی تارکی میں بھی جو ہے جا بہت زیادہ ترکی چھا جائے تو بھی نہیں دیکھ سکتا ہے اور اسی طرح بہت زیادہ روشنی اور نور کو بھی ہاں جی نہیں دے سکتا ہے لیکن اس کے لیے نور بھی ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں تاریخی ایک حد تک دیکھ سکتے ہیں اللہ نے انسانی آنکھوں اس دنیا کے لیے پیدا کیا ہیں اس دنیاوی حقائق کو دیکھنے کے لیے پیدا کیا ہے تو اس میں اتنی ہی قوت ہے جو دنیاوی حقائق اشیاء کو دیکھ سکے اللہ کی ذات ان تمام چیزوں سے بزرگ و برتر ہونے کی وجہ سے اس کے انسانی آنکھ میں اللہ کی عظمت کو دیکھنے کی قوت نہیں ہے اس حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی صلی اللہ نے موسی سے کا خدا ہمیں آنکھوں سے دیکھائیں تو مشاع نے اللہ تعالیٰ کو ہاں بنی سال کے پیغام فریاد کیا ان کے اللہ یہ لوگ تجھے دیکھے بغیر تو ایمان نہیں لا رہے تو اللہ نے جامع فرمائے لن ترانی یا مشاع اے مشاع آپ مجھے ہر کس نہیں دیکھ سکتے تو وہاں پر بھی یہی ظاہر آنکھوں سے دیکھیں اور لوگوں کو دیکھائیں یہ نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ انسانی عام یہ قوت یہ اللہ نے نہیں رکھا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے لیکن اللہ جس کی چشم بصرت چشم باطن کو روشن کرے تو وہ درک کر لیتے ہیں اور دوسری ادراک کے ذریعے سے وہ اللہ کی حقیقی معرفت حاصل کر لیتا ہے اور اللہ کو پہچان لیتا ہے اور اللہ کی سچی بندگی کر لیتے ہیں تو شاست علیہ رحمٰن نے یہ درمیانی راستہ اختیار فرمایا کہ حال لحاظ سے ناممکن اور محال نہیں ہے لیکن یہ کہ اس کے وہ اس کی چشم بصیرت نہ ہوگا اس کے دل کے آنکھ کو اللہ تعالیٰ منور خود منور کرے اس میں اتنی قوت عطا فرمائیں تو وہ دل کے آنکھ سے چشم بصیرت سے تو اللہ کو دیکھ سکتا ہے ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتا ہے. باقی قیامت میں جو ملا لکھا کی جو آئے تھے بائیس تیئیس چوبیس جگہوں پر وہ اللہ تعالیٰ سکے میں ملاقات ہوگی کیا الفاظ سے لقا ملاقات کے معنی میں لیکن اس کے بارے میں علماء مفسری نے لکھا ہے اللہ سے لکھا اور ملاقات اپنی جگہ برمسلم ہے اما اس کی کیفیت جو ہے کیسے ہوں گے وہ ہم نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں خاموش ہیں لیکن یہ کہ چونکہ بعض نے اس لقاء سے مراد نعمتوں کا حصول مراد لیا ہے ہاں جی تو اس لیے اس کی تشریح میں اختلاف ہوا ہے لیکن بعض علماء فرماتے ہیں ایک لقاء ہے مسئلہ میں نے چونکہ قرآن آیتوں میں آ گیا اب اس کی کیفیت جو ہے وہ کیسے ہوں گے وہ بھی اسی ظاہری آنکھوں سے حواس سے درک کرنے والی لقاء ہے یا باطنی نورانی کیفیتیں ہیں وہ الگ اس میں مختلف تو باطنی نورانی کیفیت میں تو یقیناً جو ہے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے وہ تو ان ممکن ہے اما ظاہری ہاں کے ذریعے سے درک کرنا ہاں جی اس پر اختلاف ہوا ہے علماء اسلام میں تو شاہ علی رحمت تو آپ کا یہی موقف ہے اللہ تعالیٰ جس کے چشم بصیرت کو روشن کرے تو وہ اسی دنیا میں بھی اللہ کو چشم بصیرت سے دیکھ سکتے ہیں جب وہ اس دنیا میں چشم بصیرت کو اس سے دیکھ سکتے ہیں تو آخرات میں بطری قولا دیکھ سکتے ہیں یہ شاید, شاید لیکن چشم بصیرت سے دیکھ سکتے ہیں اس ظاہری آنکھوں کے لیے شاست کم از کم اس دنیا میں رویت کو ثابت نہیں کر رہے ہیں تو یہ انی کلمات کے ساتھ آج کا یہ درس یہ چیپٹر ختم ہوتا ہے اور آگے انشاءاللہ اللہ کل کے درس میں فرشتوں کے بارے میں عقیدہ رہے ہیں. اللہ سب کو دینی حقائق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے ان کو اپنا دل و دماغ میں رکھ کر ان حقائق کو جاننے کی توفیع تھا